وعدن اقاق مودا اور آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا کالا قومی علد اللہ مالکم اللہ عی رہوں انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے ان انتم اللہ مفتارون تم تو صرف جھوٹ باندھنے والے ہو یا قومی یا میری قوم لاسلکم علیہ اجرا میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا اجرت کا سوال نہیں کردہ ان اجری اللہ فاتی میرا اجر اسی ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا افلاطا خلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے وایا قوم استفیر و ربق مسمت و وہ الے میری قوم اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو توبہ کرو یورسلسما درارا وہ آسمان سے تم پر بارش نادل کرے گا و یزد کم قوتوات اور تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ کرے گا ولا طلو مجرمین اور نہ تم پھر مجرم بنتے ہوئے قالو یاحود انہوں نے کہا اہود ماجیتا نا بھی بھئی تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لے کہ آیا مخ نبی تاریخی آلیہ نا قولک اور تیری بات کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں وہاں نخن اللہ کا بھی اور ہم تیرے لیے ایمان لانے والے تیری بات ماننے والے نہیں ہیں ان نقول اللہ تعالیٰ کا بازو عالحہ بسو ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ تجھ پر ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھ پر طاری کر دیا ہے برائی کو کالا کہا انشید اللہ میں اللہ کو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وہ اور گواہ ہو جاؤ انی بری امی تشریقون کہ جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں مندونی ہی اس اللہ کے سوا فقیدونی پس میرے ساتھ تدبیر کرو میرے بارے میں جمی سب کے سب تم ولا تم زیرون پھر تم مجھے مہلت نہ دو انی توکل تو اللہ ربی و رب کم میں نے اللہ پر توقل کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے مامن دا اللہ و آخی ہا زمین میں کوئی جاندار نہیں ہے مگر وہی اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے ان نا ربی علاصورات مستقیم یقینا میرا رب سیدھے راستے پر ہے ف ان طولو کو سکر وہ پھر گئے اگر تم پھر جاؤ فقد اب لغت و کم اور سلطو بھی ہی تو میں نے تم کو وہ پیغام پہنچا دیا ہے جسے دے کر مجھے بھیجا گیا تھا الہ کم تمہاری طرف و یس تخلیف و ربی قوماً غیر اور میرا رب تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا تمہارے علاوہ وَلَا آر تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے ان چیز پر نگہبان ہے نگہ جا امر جب ہمارا حکم آ گیا نجم ودینہ رحمت منا تو ہم نے نجات بھی ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ من عذاب اداب اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دے دی بچا لیا وہ تلقا عادن جہاد و بھی آیات البہم و ایسا رسول با عنید اور یاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جٹلایا اس کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش جابر کی حکم کی پیروی کی وہ اتبی روفی ہادی دنیا ملکیام اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی الا خبر انا یقین اپنے رب کا کفر کیا الا بدن قومی خبردار عاد کے لیے ہلاکت ہے دوری ہے جو کہ ہود کی قوم تھی وہ الا سمود آخاہم سالحہ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا یا قوم رذ اللہ مالکم من الہ غیره انہوں نے بھی کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لی اس کے سوا یہ اور الہ نہیں ہے وہ انشاکم من الارض واستعمرکم فیها اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا ہے فاستغفروه تو اس سے بخشش طلب کرو ثم توبو الیہ پھر اس کی طرف توبہ کرو ان ربی قریب ومجیب یقینا میرا رب نہایت قریب اور بہت قبول کرنے والا ہے۔ كنت قبل تو, انہوں نے کہا اے سالے تو ہم عبادت کرنا کیا تو ہم اس کو منع کرتا ہے اس بات سے کہ ہم عبادت کریں اس چیز کی جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و انفی شکا السلام اور یقینا ہم البتہ اس چیز کے بارے میں بے چین کرنے والے یا شک میں ڈالنے والے شک کے اندر مبتلا ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے تم رب بھی کہا اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں تو اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ سے مجھے میری بدد کون کرے گا فما تزی دونانی غیر تقسیر تو تم نہیں مجھے زیادہ کرو گے سوائے خسارے کے یا قومی ہی نا قطع رقم آیا اور اے میری قوم اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی فضا روحا فیتا کلفی ارد اللہ ہی اس کو چھوڑو یہ کھائے اللہ کی زمین میں ولا تمسوا بس ان اور نہ تم اس کو چھو برائی کے ساتھ فیا خدا کم اداب القریب تو تمہیں قریب عذاب پکڑ لے گا فعا کا روحا تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں غیر مخذوب یہ ایسا وعدہ ہے جو جو گیا نہیں ہے فلما جا امروناتھ جب ہمارا حکم آ گیا نہ جینا صالح امن رحمت منا تو ہم نے سالح اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے تھے اپنی رحمت کے ساتھ ومن دن کی رسوائی سے کا هو القوی العزیز یقیناً تیرا رب بہت زیادہ مضبوط اور کمال قلبے والا ہے وَأَخَدَ اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو چیخ نے پکڑا دار جاتی مین تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل ہو گئے تو سر آراف میں آتا ہے کہ اخرت عمر رجفا زلزلہ آیا تو ادھر آیا ہے چیخ تو یہ دونوں چیزیں تھیں زلزلہ بھی تھا اور چیخ بھی کا علم یغنوفی ہا گویا کہ وہ اس میں رہے ہی نہیں اللہ خبردار ان سمودا کفارو ربہم یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا اللہ برد المود خبردار ہلاکت ہے یا دوری ہے سمود کے لیے ولکد جات رابراہیم بالبشرا اور البتہ تحقیق ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے تھے فلقد جا تو رسول نہ ابراہیم ابلبشرا اور ہمارے بھیجے گئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے قال انہوں نے کہا سلاما سلام ہو قال سلام تو اس نے بھی کہا سلامتی ہو فمال بھی تھا انجا بجل ہنی وہ نہ ٹھہرا کہ وہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا فلم آئی دیا لا تاثیر و جب اس نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ نہیں بھڑتے اس کی طرف ناکیرا ہوں تو ان کو اجنبی محسوس کیا و او جیسا منقیفا اور ان سے خوف محسوس کیا کالو تروں نے کہا لاتخ نہ ڈر انا اور سلنا القومی لوت یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں لوت کی قوم کی طرف پمرا آتو ہو اور اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہنس پڑی ہنس دی نہ بھی اس حاق تو ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی ومی و اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب کی کالب تو اس نے کہا یا ویلتا لتا افسوس علی دو کیا میں جنوں گی وہ انا عجوز اور میں بوڑھی ہوں و بعلی شیخا اور یہ میرا خامد بوڑھا ہے ان نہ شی ان عجیب یقیناً یہ بڑی عجیب چیز ہے قالو من امر اللہی تو انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البعید اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں انَََََََََََََ حمید مجید یقینا وہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا بہت زیادہ بزرگی والا ہے فلم مادہ بن ابراہیم اور جب ابراہیم سے ڈر چلا گیا وجا البشرا اور اس کے پاس خوشخبری آئی یوجاد رنافی قوملوت تو ہم سے جھگڑا کرنے لگا لوت کی قوم کے بارے میں ان ابراہیم عال اواہ منیب یقینا ابراہیم للیمن بردبار او بھرنے والے منیب رجوع کرنے والے تھے یا ابراہیم و اے ابراہیم ارد انحدا اس سے اعراض کیجیے انََََََََََ قد جاء جا امرب يقين آپ کے پاس آپ کے رب کا حکم آن پہنچا ہے وہ انہ آ مداب ان غیر مردود اور ان کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو لوٹنے والا نہ ہوگا وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوتًا اور جب ہمارے بھیجے گئے لوط کے پاس پہنچے سی ابیہم تو ان کی وجہ سے اس نے برا محسوس کیا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا اور ان کی وجہ سے قوت میں تنگ ہو گیا وَقَالَا اور کہا هَذَا يَوْمٌ عَسِيب یہ بہت سخت دن ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْ اور اس کے پاس اس کی قوم بھاگتی ہوئی آئی وہ سے پہلے کانو سے یہ اعمال کرتے تھے قال اس نے کالا قومی ہا او میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں و تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں فتح اللہ پسلّہ سے ڈرو اللہ تزونی فی گئی اور مجھے رسوانہ کرو میرے مہمانوں میں علیہ سمین کم رشید۔ کیا تم میں سے کوئی نیک آدمی نہیں انہوں نے کہا لاقدا تحقیق تو جانتا ہے مالانا فی بناتی کا من حق ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے وہ ان کا لطا علمان اور یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کالاس نے کہا لو انلی بھکم قوت کاش کہ میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی او آ بھی الارکن شدید یا میں کسی مضبوط جگہ پر پناہ پکڑتا قالون نے کہا یا لو تو ایلوت انا رسول و ربی کا ہم تیرے رب کے بھیجے گئے ہیں نہیں یصیل و وہ تجھ تک ہرگز نہ پہنچ پائیں گے فعصری بھی اہلی کا بھی قطع من ال تو رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے کر نکل جا ولا التفک من کم احد اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ جھانکے بڑکے نہ دیکھے علم را مگر تیری بیوی ان نہ ما مصیبو یقیناً اس کو بھی پہنچنے والا ہے وہی عذاب جو انہیں پہنچے گا انا معاہدہ ہوں صبح یقیناً ان کا وعدہ مقرر شدہ وقت وعدے کا وہ صبح ہے علیہس صبح ابھی قریب کیا صبح قریب نہیں ہے فلما جا امرون جب ہمارا حکم آگیا گیا جا اللہ تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا بنا دیا و ان پر ما عليها حجاره من سجيل منزود تو ہم نے ان پر کھنگر مٹی کے لگاتار برسنے والے پتھر نازل کیے مسوما عند ربك یہ نشان زدہ تھے تیرے رب کے ہاں وما هي من الظالمین ببعید اور وہ ظالموں سے دور نہ تھے وہ علام مدینہ شُعَيْبًا شعیبہ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا یہ مدین ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا اسی کے نام پر بستی تھی اور انہی کے نام پر قبیلہ مدین تھا قرآن مجید میں صحاب ایکہ وہ بھی انہیں کہا گیا ہے اصحاب مدین کو وہ علامدینہ اخہ ہم شعیبہ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا قالا کہا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انہوں نے کہا کہ اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے ولا تنقصوا المکیال والميزان اور মাপ تول میں کمی نہ کرو انی اراکم بخير تو میں تمہیں دیکھتا ہوں خیر کے ساتھ و انی اخاف عليكم عذاب يوم محیت اور میں تم پر ڈرتا ہوں گھیرنے والے دن کے عذاب سے ویا قوم یاری میری قوم اوفل مکیار والمیزان بالقسط انصاف کے ساتھ ماپ پر طول کو پورا کرو والا تب خسن ناس اشیاءہم اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ کرو ولا تعثوا في الارض مفسدين اور زمین میں فسادی بنتے نہ پھرو بقیت الله خير لكم اللہ کا باقی رکھا ہوا یعنی حلال ہی تمہارے لیے بہتر ہے انکم تم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہو وما انا عليكم بحفید اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں قالوا انه نه کہا یا شعيب و شعيب الصلاۃ تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا کہ تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جس کی ہمارے آبا عبادت کیا کرتے تھے او ان فی اموالنا ما نشا یا ہم اپنے میں وہ کریں جو ہم چاہیں ان کا الحلیم الرشید یقیناً تو نہایت بردبار بڑا سمجھدار ہے کالا کہا یا قومی اے میری قوم ارا تم خبر دو ان کن تو من ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں راضا قانی من حسنا اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو وما ان ہوا علامہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس چیز میں تمہاری مخالفت کروں جس سے میں تمہیں منع کرتا یعنی تمہیں تو منع کروں اور خود وہ کام کروں ایسا نہیں ان اریدو الا الاصلاحہ میں تو صرف اصلاح کا یادہ رکھتا ہوں مستطاعتو جس قدر مجھ میں طاقت ہے وما توفیقی اللہ باللہ اور میری توفیق اللہ ہی کے ساتھ ہے علیہی تو۔ میں نے اس پر تبکل کیا ہے وعلیہی انیب اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں ویا قومی ورہ میری قوم لا اجری منکم شقاقی میری مخالفت تمہیں مجرم نہ بنا دے اینوسیبہ قم متھلو ماں اصابہ قوم او قوم حدن او قوم صالح کہ تمہیں بھی اس کی مثل عذاب پہنچے جو کہ قوم نو قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا و ماں قوملو تم کمبعید اور قوم لوت تم سے کوئی دور نہیں ہے رب عمر اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو کرو زیادہ محبت پالون نے کہا یا شعیب شعیب ما مما تقول جو تو کہتا ہے اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے و انوا کا فی ناز اور ہم تجھے اپنے میں کمزور خیال کرتے ہیں ولولا رحت قر اگر تیرا قنبا قبیلہ نہ ہوتا لارجم نا کا تو ہم تجھ کو رجم کر دیتے وما انت علينا بعزیز اور تو ہم پر غالب نہیں ہے قالا کہا یا قوم یا میری قوم ارہتی اعذ عليكم من الله کیا میرا گرو میرا خاندان وہ تم پر زیادہ گرا ہے غالب ہے اللہ کی نسبت وتخستموه وراءكم ذھرییا اور تم نے اس کو پکڑا ہے اپنے پیچھے پھینکا ہوا ان ربی یقینا میرا رب بما تعملون محیط اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو घेरنے والا ہے و یا قوم اعملوا على ما كانت بكم میری قوم اپنی جگہ پر عمل کرو انی عامل یقینا میں بھی عمل کرنے والا ہوں سوف تعلمون قریب تم جان لو گے میں یاتیہ عذاب یخزیہ کس کے پاس عذاب آتا ہے جو اس کو رسوہ کرے ومن ہوا قادب اور کون جھوٹا ہے ورطاقیبو اور انتظار کرو انی معکم رقیب یقینا میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا اور جب ہمارا حکم آگیا نجینا شعیبا والذین معاہو برحمت مننا تو ہم نے شعیب اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی وَأَخَدَتِ الَّذِينَ اور جن جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چیخ نے آن پکڑا فاسبی دیا رحم جاسمین تو وہ اپنے گھروں میں ہو گئے گھٹنے ٹیکنے والے کللم یغنو فی گویا کہ وہ اس میں رہے ہی نہیں آلہ بدل مدینہ کما بدت سمود خبردار ہلاکت ہے دوری ہے مدین کے لیے جیسے کہ ہلاک ہوئے سمود یا جس طرح کی ہلاکت ہے سمود کے لیے